بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے فصلی لربك ونحر تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو نشانی کی کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا